قدمہ کر اللہ دین قابل تخویق دنیاوی تخویق دنیا بھی ہے اور حضرت کو تسلی بھی ہے کہ آپ غم ناک نہ ہوں جس طرح یہ لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں نا ان سے پہلے لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے تھے انبیاء بیاب اسلاق و کا مقابلہ کرتے تھے ان کے خلاف تجویریں کرتے تھے لیکن ہر موقع پہ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 بنیاد اکھیڑ کے تباہ ہو جاتا ہے تو ان کی تدبیریں بھی کا ہو گئی تباہ ہو گئی کہ میرا ایک شیر ہے کسی بزرگ کے بارے میں میں نے بنایا تھا ختابش کالے کما کا قادیاں آمد فارسی کے اندر کہ ہمارے وہ بزرگ ایسے تھے کہ ان کا خطاب جو تھا نا کادیان کے محل کو لرزا دیتا تھا اور اس کو کلا کما کر دیتا تھا ٹکڑے ٹکڑے وہ عبارتوں میں پڑھتے نہیں ہے کہ فلاں بزرگ نے قادیان کے محل کو گرا دیا قادیان کادیان تو میرا ہی شعر ہے ایک مصرا ہے قادیان ہاں کا مصرا ہے دیکھو جی تو آپ سمجھ آئے گے نا یہی تشبیہ ہے ادر بھی حضرت کو تقریب دنیا بھی اور تاکہ تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے ہے تھے پات اللہ بنیاد کشت کیا اللہ نے ان کی عمارت کا یہ مانا غور کرو کشت کیا اللہ نے ان کی عمارت کا عمارت وہی محل منال قواعد بنیادوں سے بخرال سکو بس گر گئی ان کے اوپر چھت اوپر سے اب آ سمجھ یعنی ان کی تدبیروں کے محل کو اللہ نکا کر دیا گرا دیا بنیادوں سے گرایا چاٹی گر گئی اور آج یا ان کے پاس عذاب اس جگہ سے کہ نہ شور رکھتے تھے سما یوم یہ تحریر دنیا بھی تھی اب آگے اخر بھی لکھو تحری اخروی پھر دن قیامت مت رسوا کرے گا اللہ ان کو اور کہیں گے کہاں ہے میرے شریک اللہ جینہ بو کہ تھے تم جھگڑتے تھے ان میں یہ مانا صحیح ہے غلط ہے یوں مانا کرو کہ تھے تم جھگڑتے تھے مومنین کے ساتھ ان کے بارے میں یوں مانا ہے تو شاہکون المومنین کہاں ہے شریک میرے وہ کہ تھے تم جھگڑتے تھے کن کے ساتھ مومنین کے ساتھ ان کے بارے میں اب کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم کو واقعی رسوئی آج کے دن اور عذاب کس کے اوپر ہے کافروں کے اوپر یہ کون سی تکلیف ہے جی روی اللہ دین وہ کافر کہ فوت کیا تھا ان کو فرشتوں نے تا وپا ہے مظاہرے لیکن بمانے کس سے ہے کیونکہ بات کس کی چلی آ رہی ہے قیامت کی تو قیامت کے دن کی بات جو ہے تو فوت انہوں نے آگے کرنا یا پہلے کیا تھا لہٰذا تا بپا کو ماضی کے کرو وہ لوگ ہیں کہ فوت کیا تھا ان کو فرشتوں نے پہلے درا حالے کے ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پہ پا کا سلم پس ڈالیں گے سلح کا پیغام سلم کا من سلح بھی ہے اور انکیاد بھی ہے فرم برداری پس ڈالیں گے یہ مشرق سلو کا پیغام یا ڈالیں گے کس کو فرم برداری کو آج جی کریں گے انکیاد یقول نہ ماپ نہ نا مل اور کہ نہ تھے ہم عمل کرتے کوئی برا حضرت ہم تو شرک نہیں کرتے تھے تو یہ جھوٹ بولیں گے سچ کہیں گے آپ پٹ ڈالیں گے سلو کا پیغام یا انتیاز وہاں دلیری نہیں کریں گے کہ ہم مشرک تھے بلکہ کہیں گے نہ تھے عمل تو کو کوئی برا بلا کیوں نہیں جھوٹ بولتے ہو اللہ جاننے والا ہے دماغ ان کو ملو پت ابواب اب جہنم یہ انجام ہے ان کا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے البتہ برا ہے متبرین کا میرے محترم پہلے تھا قرآن کے متعلق کس کا نظریہ سردن بشرقین کا اب قرآن کے متعلق مومنین کا نظریہ وکیلا زین قرآن کے متعلق مومنین کا نظریہ اور کہا گیا واسطے متقین کے کیا اتارا تمہارے رب نے قال انہوں نے کہا انزل خیرہ تو خیرہ جو ہے قالو کا مقول ہے یا انزلہ کا انزلہ مقدر لکھو وہ کہنے لگے اتارا اللہ نے خیر لِلَّذِينَ للہ دین آب, اب ان کے لیے بشارت ہے واسطے ان لوگوں کے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 دنیا بھی حیات طیبات آگے بھی شار و تخروی ہے مالا دار الآخرہ اور گھر آخر سے بہتر ہے اور اچھا ہے دار متقین کا دار متقین کا کیا ہے جنات وادن باغ ہے ہمیشہ رہنے کے یور فنون تجری منتال نہ لوائش آؤ ان کے لیے جو چاہیں گے بحث کے اندر اسی طرح بدلہ دے گا اللہ متقین کو اللہ دینت ملاحکا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 اللہ جی یہ متقیل وہ ہیں کہ فوج کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں شرک سے گناہ ہوتے پاک اور ان کو کہتے جاتے ہیں فرشتے سلام علیکم سلام و تمہارے پا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جو بازے بازے بزرگ فوج ہوتے ہیں نا تو ان کو وفاک کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں اور فرشتے ان کے السلام علیکم کرتے ہیں اور جواب دیتے والے تم اسلام یہ دیکھا گیا کافی جگہ بزرگ آدمی ان کو جواب دیتے ہیں تو سلام کہتے ہیں آ گئے ہمارے تو کہتے سلام لل تم خود داخل ہو جاؤ بحث کے اندر بس سبب اس کے تم عمل کرتے ہو یہ داخلہ جسمانی ہوگا یا روحانی وہ جسمانی ہوگا قیامت کے بعد کیا ابھی روحانی داخلہ ہے روح کو داخل کر ہیں داخل کے اندر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 تو اس وقت ماننا قبول ہوگا یا موت کے فرشتے دیکھو تو ایمان باس اور اسی طرح قیامت ہے اس وقت بھی ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ وعید ہے نہیں انتظار کرتے مگر اس چیز کی کہ آج یا ان کے پاس فرشتے موت کے یا آج یا حکم رابطے کا کیا پھر اس وقت کا ماننا فضول ہے قدا نے اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے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 اگر اس کی حرکت پہ راضی ہوں تو مدرسے سے کہوں نکالوں تو معلوم ہوا مشیت اور کی رضا اور کی ہے اب دیکھو دنیا کے اندر یہ اختلاف ہے ایمان بھی ہے کفر بھی ہے کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں سارے بس رہے ہیں تو ان میں اللہ کی مشیت ہے یا نہیں جی اللہ چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ راضی ہے بلا یارزا لی باز انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا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 نہ کرتے مجبور کر دیتا اللہ تعالی تو جب اللہ ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کیا ہے اللہ کی مشیت بھی ہے رضا بھی ہے ساتھ رضا اور مشیت کو ایک چیز سمجھتے تھے ولا ہررمنا اور نہ حرام کرتے ہم سوائے حکم اس کے یہاں مین دونوں ہی تو ہم نے لکھنا ہے مین دون حکم یہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ فلاں چیز کو حلال کرو فلاں کو حرام کرو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 آگے جواب شکوا ہے کہ اس قسم کی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے کندے تھا پرانی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کافروں کا کو مزاجی کی ہے جواب شکوا اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پر نہیں اوپر رسولوں کے مگر پہنچا دیں ظاہر ضرور بالک اب باسنا کی فل متن دلیل لکلی اجمالی فرمایا اے میرے محبوب یہ ان کا کفر بھی ابتدا سے چلا رہا ہے اور ہماری ہدایت دینا بھی ابتدا سے چلا رہا ہے ہم انبیاء کو بھیجتے رہے ان کی ہدایت کے لیے یہی دلی لکڑی والی کا مطلب ہی ہے اور اللہ کی بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر کیا رسول ان بد یہ حکم دے کے بہتور کی عبادت کر اللہ کی اور بچتے رہو شیطانوں سے یہی شیطان ہے چاہے شیاطین شیاتینس شیاطین الجن بعض ان میں سے وہ جو ہدایت لائیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ثابت ہو چکی ہے جو گراہی بصیر فی الحال تقریب دنیا بھی چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو کیسے تھا انجام مکل کا انتہار صلاح خدا ہوں تسلی رسول اے میرے محبوب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 اللہ نہیں ہدایت تو اس کو جو گبراہ ہو جاتے اور نہ ہوں ان کے کوئی مددگار واقسم واکسم بل ہے یہ شکوائے جی من کرینے کی آمد اور قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالی ان لوگوں کو جو مر جاتے ہیں جو لوگ مر رہے ہیں اللہ کی آمد میں نہیں اٹھائے گا ان کو زوردار قسم کہتے ہیں بلا جواب شکوا کیوں نہیں یہ واد ہے اللہ کے دن سچا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لے جو بھیا اللہ سے پہلے عبارت معذوف ضرور اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی کیوں کہ جب اٹھیں گے نا تو ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ قیامت ہے یا نہیں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ کیا مت ہے یا پاس تو ہم نہیں بھئی نالا یا پاس تو معذوف ہے اٹھائے گا ان کو تاکہ واضح کر دے واسطے ان کے اس چیز کو جس کے اندر اختلاف کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیں اور تاکہ جان لیں کافر کے تا کہ یہ وہ کیا دے؟ جھوٹ بولتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی یہ حکمت باس بھی لکھ لو یا پاس تو مقدر عبارت اور حکمت باس ہے ان مکلنا باقی تم کہتے ہو کہ قیامت کا نا بید ہے ہم تو کن فیا کے مالک ہیں قیامت کے دن بھی کہیں کہ کون حج ہو جا حج اسی وقت ہو جائے گا سمجھے یہ کوئی استباد نہیں سوائے اس استعری بات ہمارے واسطے کسی چیز کے جا گرادہ کرتے ہیں یہ کہ کہیں ہم کون فیا پن ہو جاتا ہے ولدین حاجر بشارہ اب کافروں کے انجام کے بعد بشارت ہے مومنین کے لیے جن لوگوں نے وطن چھوڑا اس کے نیچے لکھو حبشے کی طرف ہجرت کی حاجر سورج مکی ہے نا تو بشارت ہے مہاجرین کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کی بیچ راستے اللہ تعالی کے حبشے کی طرف بعد اس کے ظلم کیے جائے کپارے مکہ نے ان پہ ظلم کیا لالو بکوی انڈا ہوم البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانا خاصنا کے نہیں چلے کو مدینہ طیبہ بات بھائی یہ سورج کون سی ہے مکی ہے نا مکے میں نازر بھی تو معلوم ہوا کہ حضور مکے میں تھے اور جو لوگ ہجرت کر گئے وہ کون تھے وہ حبشے ہجرت کر گئے نا حضرت ابھی مکے میں تھے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 دنیاوی بشارت بھی ہے اخروی تھی اللہ دین اوصاف مہاجرین مہاجر وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا نبارے والا رب ہم نبر جو خاص اپنے رب کرتے ہیں رابطے صلی اللہ صن قابل کا اظہار شبو کہ مشرقین بار بار کہتے تھے نا کہ نبی بے نہیں ہوتا اور میں سارے نبی بے شر اور مرگ تھے اور نہیں بھیجے ہم نے تو سے پہلے مگر مرگ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 بل بیہ ناد بل بیہ کس کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ منگے عبارت معذوف ہے ار ص اللہ ارس اللہ اس کا کرین ہے ار ص بھیجا ہم نے ان رسولوں کو موجود دے کے اور کتابیں دے کے وانزلنا انصل کا ذکر ترغیب القرآن اور اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن کو تو بینا حکمت انضا تاکہ واضح کرنے واسطے کر لوگوں کے اس چیز کو جو اتاری گیا ان کی طرف اور تا کہ وہ غور و فکر کریں سمجھے یہ فریضہ امت ہے تو بہینہ فریضہ, فریضہ رسول اور غال اللہ فکر کس کا فریضہ ہے امت کا آفا میں کرو تقویف دنیاوی تقویب دنوی لکھو اور عذاب کے اقسام اربا بھی لکھو تخریف دنیاوی اور عذاب کے اقسام اربا چار قسم کیا پت بے غم ہو گئے ہیں وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری اس سے کہ دھساد اللہ تعالی ان کو زمین میں یہ عذاب کا قسم کون سا ہے جی نمبر ایک لکھو اقسام اربعہ ہے نا تو نمبر ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو دھنسایا دا جی اور کو دھنسا دیا نہیں تو آپ بھی جہاں زلزلے آتے ہیں تو لوگ زمین میں دھنس جاتے ہیں یا نہیں آئے تو بےغم ہو جائیں یہ کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر عذاب نمبر ہے اور یا تو العذاب عذاب نمبر دو یا آج جائے کوئی عذاب ایسی جگہ سے کہ نہ جانتے ہوں کہ نیچے لکھو جیسے بہادر میں آج یا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے کہ نا جانتے ہوں نیچے کا لکھا ہے اب بہدر میں عذاب ستر آدمی مارے گئے ستر گرفتار تو وہ جانتے تھے کہ تین سو تیرہ آدمی ہم پہ غالب ہو جائیں گے غیر مشاللہ جانتے نہیں تھے او یا خدا کی تکلو بہن یہ عذاب نمبر کتنی ہے جی یا گرفت کرے ان کو بھی چلنے پھرنے کے پس نہیں وہ عاجز کرنے والے چلنے پھرنے کے کیسے جیسے ایک بےمان آدمی ہوتا ہے تو اس کے متعلق سنتے ہو وہ جی جا رہا تھا تو ہارٹ فیل ہو گیا چلتے چلتے مر گیا کہتے ہیں نہیں ہاں فلاں سردار صاحب سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے باتیں کرتے کرنے ایسے گر پڑے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 پس نہیں وہ حیران کرنے آجز کرنے والے اللہ ہو اور یا خز تخو یہ کتنا نمبر ہے یہ گرفت کرے ان کو اوپر گھٹا دینے کے تخوان تنک یا گرفت کرے ان کو اوپر گھٹا دینے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے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 جب تک تو شعر نہ پیش کرے کیا شیر کسی شاعر کا شعر پیش کر تو کہنے لگا ہمارے قبیلے کا شعر گزرا ہے ابو کبیر ہوزالی میں اس کا شعر پیش کرتا ہوں ہمارے بنو حزیر قبیلے کا شاعر تھا ابو کبیر ہوزالی اس نے شیر پیش کیا جس میں لفظ تخوف تھا اور من تھا تو حضرت عمر نے تو شاباش کہی اور فرمایا علیہ کم بے دواوی جاہلیت کے دیوانوں کو یاد کیا کرو کیونکہ اس کے ساتھ قرآن حل ہوتا ہے تو تم ہماسا پڑھو گے یا پرانے پرانے شاعروں کے شعر یاد کرو گے تو تمہارا قرآن حل ہوگا اور آج کل کی جدید عربی سیکھو گے تو قرآن کیا حل ہوگا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 اور دوسرا بار تخوا کا وہی خوف بھی ہے کہ دشمن کا خوف دلا دے کیا خوف دشمن کا ہے وہ مر گئے مر گئے کوئی نہ رب کا رب تمہارا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے یعنی چاروں عذاب اللہ دے سکتا ہے لیکن محلت دے رکھی ہے اب المجرا دلیل اکلی نمبر کتنی جی تو. کیا نہیں دیکھتے طرف اس چیز کے کہ پیدا کیا اللہ نے مین شہ بیان ہے ماں کا یا تو پہیال جکتے ہیں سائے ان کے دائیں اور بائیں دائیں بائیں سائے جھکتے ہیں اب دائیں بائیں کس کا لو کہ مسجد کا دائیں بہن ہو گے یا تم اپنا دائیں بہن لو گے وہ اپنا دائیں بہن ہو کیا لو گے اپنا دائیں بہن مثال طور یہ اصر کا ٹائم ہے اصر سایا ادھر چکا ہوا ہے تو آپ ادھر سے کھڑے ہو میرے کمرے کی طرف تو سایہ تمہارا کیسے ہوگا ہاں دایا ہوگا نا دایا ہوگا سایا دائیں طرف ہوگا سمجھے جی اور ادھر سے کھڑے ہوں. تو کیا ہوگا منہ ادھر کرو منہ ادھر کرو کیا ہوگا بایاں ہوگا ایسے میں منہ ادھر کھڑ کے میرے کمرے کی طرف کھڑو تو کیا ہوگا دایا ادھر کھڑے ہو جاؤ تم اس کنارے کے اوپر منہ ادھر کرو تو کیا ہوگا تمہارا بائیں دائیں بائیں ہمارے لحاظ آتے ہیں جھپتے ہیں سائے ان کے دائیں بائیں سجئے اللہ کے لیے رو کہ ہم زمیر کا مر جائیں اصحب سایہ جس طرح سائے جھکے ہوئے سیدا کر رہے ہیں اسی طرح اصح سائی اللہ کے آگے کیا ہیں آج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 زمین کی چیزیں بھی آ گئی اور آسمان میں, جب بھی درمیان میں جتنے سادار چیزیں روالی آ گئیں سب آ, آ گئیں. تو جاندار لینا جانور نہ لینا بولا الارض نہ لینا ول ملائے اور خاص کر فرشتے منقاد ہیں اللہ کے اور وہ نہیں تکبر کرتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے من پاؤ کے ہم جو ان پہ بالا دست ہے من پاؤ کہ کا مانا